بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسلام يا رسول اللہ وعلا يا حبیب اللہ یا نبی اللہ علی صحاب یا نور اللہ فرمان مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ترمیز شریف جلد و صفحہ اٹھائیس حدیث نمبر چار سو چوراسی فور ایٹ فور جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر دس رحمتیں بھیجتا اور اس کے نام اعمال میں دس نیکیاں لکھتا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے ماہ رمضان میں جنت طلب کرنے اور جہنم سے امان مانگنے کا فرمایا تو آج ہم جہنم کے بارے میں کچھ سنیں گے اور اس سے نجات کس طرح حاصل کی جا سکتی ہے انشاءاللہ اللہ اس کے بارے میں بھی سنیں گے جہنم کو جہنم اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں گہرائی بہت ہے اور جہنم کیوں تیار کی گئی ہے تاکہ کافروں کو مشرقوں کو منافقوں کو مجرموں کو گناہگاروں کو اس میں سزا دی جائے جہنم ساتویں زمین کے بھی نیچے ہے اور اس کی شکل و صورت بھینس کی مانند ہے اس کی آنکھیں بھی ہیں اس کی کان بھی ہے اس کی زبان بھی ہے اور جہنم سانس بھی لیتی ہے اور یہ بہت بڑی ہے اس کی گہرائی سات ہزار پانچ سو سال کی مسافت جتنی ہے یعنی اس کا اوپر والا حصہ اور اس کا پینڈا اس کی جو مصافت ہے وہ سات ہزار پانچ سو سال واف اکبر جہنم میں سخت ترین عذابات ہیں اور جہنم کو ایک ہزار سال تک جلایا گیا تو اس کی آگ سفید ہو گئی پھر ایک ہزار سال تک جلایا گیا تو سرخ ہو گئی پھر ایک ہزار سال تک جلایا گیا تو سیاہ ہو گئی کالی ہو گئی اب جہنم میں روشنی نام کو نہیں جہنم کے جو عذاب دینے والے فرشتے ہیں ان کو زبانیاں کہا جاتا ہے بہت ہیبت والے فرشتے ہیں اور اتنے بڑے بڑے ہیں ان کی جسامت ایسی ہے کہ پیر زمین پر اور ان کا سر آسمان پر اللہ بر اور سورہ مدثر آیت نمبر تیس اور اکتیس میں جہنم پر معمور فرشتوں کا ذکر کیا گیا ہے اور انیس فرشتے مقرر ہیں یہ انیس دوزک پر مقرر فرشتے ہیں ان میں ایک حضرت مالک علی سلام ہیں اور ان کے ساتھ اٹھارہ ہیں ان کی آنکھیں بجلی کی طرح چمکدار ہیں ان کی داڑیں گائے کے سینگ کی طرح ہیں ان کے بال ان کے قدموں تک لٹک رہے ہیں اور منہوں سے آگ کے شعلے نکلتے ہیں ان کے دو کندھوں کے درمیان دو شولڈرز کے درمیان ایک سال کی مسافت ہے ان کی ایک ہتھیلی میں ربیہ اور مزر یہ دو قبیلے ہیں دو قبیلے آ سکتے ہیں ان سے نرمی اور رحم کو نکال لیا گیا ہے یہ فرشتے ایسے ہیں کہ ستر ہزار افراد کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کر دو زخ میں جہاں چاہیں پھینک سکتے ہیں اللہ کی پناہ حضرت سیدنا کابل اخبار علی رحمت اللہ الغفار فرماتے ہیں کہ ان کے پاس دو منہ والا لوہے کا ہتوڑا ہے جب کسی کو ماریں گے تو وہ سات لاکھ سال جہنم کی گہرائی میں گرتا رہے گا اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ والی وسلم نے فرمایا تفصیل ول بیان میں یہ لکھا ہے کہ ایک فرشتے کی قوت اور طاقت سکالائن یعنی تمام جنات اور تمام انسانوں کے برابر ہے ایک فرشتہ جو جہنم پر معمور ہیں ان میں سے ایک فرشتہ ساری امت کو دھکیل کر لے جا سکتا ہے سارے جنات کو سارے انسانوں کو اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ اور یہ دوزک کے دوروگا مقرر کیے گئے ان کے دلوں میں نرمی اور رحم نہیں اللہ اکبر ان کی طاقت کیسی ہے پارہ اٹھائیس سورہ تحریم کی آیت نمبر چھ میں ارشاد ہوتا ہے <تصفح> مان مان ویب مان مان مان ترجمہ کنزولی ما اس جہنم پر سخت کر رہے فرشتے مقرر ہیں بہت قوی ہیں بہت زوراور ان کی طبیعتوں میں رحم نہیں ہیں لا یا سون اللہ ماں مرا ہوں جو اللہ کا حکم نہیں ٹالتے اور جو انہیں حکم ہو وہی کرتے ہیں کافروں سے جب کافر جہنم میں داخل کیے جائیں گے جبکہ وہ دو کی آگ کی شدت اور اس کا عذاب دیکھیں گے اللہ کی پناہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے فرمایا قسم میں اساد کی جس کے قبضے میں میری جان ہے جہنم کے دروغوں کو جہنم کے پیدا کرنے سے ایک ہزار سال پہلے پیدا کیا گیا اور ہر روز ان کی طاقت اور قوت میں اضافہ کیا جا رہا ہے تفصیل بیان میں ہے کہ ان کے دلوں میں شفقت اور رحمت نہیں اور یہ ہاتھ اور پاؤں دونوں سے برابر کام کرتے ہیں جنم کی آگ یہ تو محافظ فرشتوں کا بیان ہوا وہ کیسے ہوں گے جنم کی آگ کیسی ہے اللہ کی پناہ اس آگ کی گرمی کے بارے میں پارا دس سورہ توبہ آیت نمبر 81 میں ارشاد ہوتا ہے قلنم قلنم جہنم جہنم شایدو شایدو تم فرماؤ جہنم کی آگ سب سے سخت گرم ہے دوزک کی آگ کیسے بجائی جائے گوزک کی آگ بجھے گی خوف خدا کے آنسو سے کے مصطفی کے آسو سے اور جب بندہ راہ خدا میں سفر کرے گا جہاد پر جائے گا حج پر جائے گا علم دین سیکھنے کے لیے جائے گا جو اس کے جسم پر گرد و غبار پڑے گا تو یہ جہنم کی آگ کو بجھا دے گا تو خوف خدا کے آنسو جہنم کی آگ کو بجھا دیتے ہیں حضرت سیدنا موسیٰ کلی اللہ علیہ نبی جناح علیہ صلات و اسلام کی طرف وہی فرمائی اللہ تبارک واتعہ نے اے مسا میں نے تین قسم کی آنکھوں کو جہنم پر حرام فرما دیا ایک وہ آنکھ جو راہ خدا میں پہرہ دیتی دوسری وہ آنکھ جو اللہ عز و جل کی حرام کردہ چیزوں سے رک جاتی تیسری وہ آنکھ جو میرے خوف سے روتی ہے اور آنسو کے علاوہ ہر شے کی ایک جزا ہے اور آنسو کی جزا رحمت مغفرت اور جنت میں داخلے کے سوا کچھ نہیں رب میں تیرے خوف سے روتا تار ہر دم م! رو رو ہر دم Yada, yada, yada, yada, yada جرنا من النار اللہم جرنا منارے من اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے امانتا فرما یا مجیر یا مجیر یا مجیر برحمتی کا یا ارحم روحی جہنم کی آگ کو کیا چیز بجائے گی خوف خدا کے آنسو ہمارے اکالی سلاۃ السلام نے بلال حبشی رضی اللہ عنہ سے فرمایا بلال جہنم کی آگ کو آنکھ کے آنسو ہی بجھا سکتے اور جہنم کی آگ کو کیا چیز بجھائے گی عشق مصطفیٰ کے آنسو سبحان اللہ اللہ حضرت فرماتے ہیں نا اے عشق and yeah. listen. Yeah. Yeah. سپا بھی سفا بھی, بھی, بھی, بھی, بھی, بھی دیدارے مدینہ کی تڑپ میں آکا کو یاد کر کر کے آنسو بہاتے ہیں انشاءاللہ آتش اللہ جہنم ان پر سرد ہو جائے گی ہے یہ امید رضا کو تیری رحمتہ نہ ہو نہ ہو نہ ہو نہ ہو نہیں وہ اس کا خلاصہ یاد رہیں گے کہ آقا آپ کی آپ سے رضا ہے کہ وہ جہنم میں نہیں جائے گا ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شہا نہ ہو زندانی دوزق تیرا بندہ ہو کر سولہ نزا آکا کے بندے ہو جائے انشاءاللہ جہنم سے آزاد ہو جائیں گے اور جہنم کی آگ سے ڈرنے کا ہمیں خود اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جہنم کی آگ سے بچنے کا ہمیں خود فرمایا ہمارے رب از ودل نے فنزر فن زر توارن تلو پر سرل تل نمبر چودہ تو میں تمہیں ڈراتا ہوں اس آگ سے جو بھڑک رہی ہے کون سی آگ حاویہ کی آگ جس سے دوزک کے باقی طبقے پناہ مانگتے ہیں اور اس میں کون رہیں گے بدترین کفار رہیں گے اور پارہ ایک سورہ باقارہ کی آیت نمبر ڈبل بارہ میرے شاپ ہوتا ہے فتح کنتی اور عدت ل تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں کون سے پتھر وہ جن کی کافروں نے پوجا کی تو ڈرو اس آگ سے جس کا ادن آدمی اور پتھر ہیں تیار رکھی ہے کافروں کے لیے اور سورے تحریم اٹھائیسواں پارہ آئ نمبر چھ میں شاد ہوتا ہے یا یادین بنولی کم نارو الناس وا اے ایمان والو اپنی جانو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچانا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی کس طرح جنم سے کیسے بچیں گے اللہ تبارک کا وطلا کی فرما برداری کر کے اللہ تعالی کے احکامات پر عمل کر کے اس کے حبیب صلی اللہ علیہ ولی وسلم کے احکامات اختیار کر کے عبادت کر کے نماز پڑھ کے روزہ رکھ کے حج کر کے اگر فرض فرضے تو زکوات ادا کر کے نیکیاں کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچائیں اور گھر والوں کو بھی جہنم سے بچانا ہے کس طرح نیکی کی دعوت دے کر برائی سے منع کر کے ان کو علم سکھا کر ان کو ادب سکھا کر کس آگ سے بچانا ہے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے کون سے پتھر وہ بت جن کی پوجا کی گئی اللہ کی پنا اللہ کی پنا جہنم کی آگ کی چنگاریاں کیسی ہیں یہ انشاءاللہ شاء و شرط صحت و زندگی یہ آنے والے سلسلے میں آپ کو عرض کیا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نارے جہنم سے اپنے کرم سے آزاد فرما دی جہن دے, الہی جہنم سے آزاد کر دے a no. کا یا آب اللہ الحبيب آمین سلشب صلی اللہ